اللہ <سؤال> و رحمن ورحمۃ اللہ صحمد الحمد السلام علیہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محت وسلم مجھے تمام خران میزان شرما جو خران بھائی تمام شم صحیح سلامات کرتے ہیں ہمارا سلسلہ 10 فقل آوت میں سے باب کے ساتھ درخت نمبر نو اولوں کے مغرکہ ہمتا پہنچا لوں پیش فکلاً 236 سے باجات دوسرے ریلیشن میں سے فقرے کا اور اس میں جو ہے فل تو پوری دیت کے بعد کر رہا تھا ہاں جی اور ابھی بتا رہے ہیں انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچائیں تو ان کا کیا حکم ہے ان ان کا دیت کتنا ہے مختلف آنکھ کو نقصان پہنچائیں ہاتھوں کو کان کو اس طرح مختلف اعضاء کو نقصان پہنچائیں تو اس کی دیت کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں عمل جناۃ تو بہار جو ہے زخم پہنچ اطراف ہی. انسان جسم کے مختلف اطراف نے اعضاء پر یعنی جناط و زخم پہنچانا نقصان پہنچانا اطراف جسم کے مختلف عذاب پر نقصان پہنچانا صورت میں حکم جو ہے فرماتے ہیں، فامین ہے عذاب میں سے مافیا کچھ ایسے ہیں جس میں مافیا اس میں ہے زینتًً اور منفات کچھ سے اس میں زینت بھی ہے منفاط بھی ہے کل اے نی جیسے آنکھیں جیسے جیسے آنکھ کل اے نی جس میں زینت بھی ہے منفاط بھی ہے. دیکھنا اس کی منفات ہے باقی چہرے کی زینت بھی وعضونی کان بھی زینت بھی ہے چہرے پر اور منفاط ہے سننے کا وہ سنیِ دان بھی جو اس میں زینت بھی ہے اور منفاط بھی ہے ہاں جی تو کچھ اعضاب تو ایسے ہیں جس کا زینت اور منفات دونوں ہیں ومین ہاؤل کوند اعضا میں کچھ ایسے معافی زینت انفاط اس میں صرف زینت ہے اور کوئی منفاط نہیں صرف زینت کل حاجم نے جیسے دونوں آبرو و اور بال سر کے بال جیسے ومن اور جو ہے کچھ عذاب میں سے کچھ ایسی ہے ما فیل اس میں صرف منفات ہے کسامیت جیسے سننے کی قوت کاننے سننے کی قوت باصرات دیکھنے کی قوت یہ صرف منفات ہے اب فرماتے ہیں فق الما فی السان تو یہ عذاب میں اس طرح دو طرح کے ہیں کچھ میں صرف منفذ صرف کچھ میں زینت اور منفات دونوں ہیں کچھ میں صرف زینت ہے کچھ میں صرف منفاط ہے اب آسمان فق المافی انسان تو وہ تمام اعضاء جو انسان کے اندر فراضا صرف ایک ہے وہ اعضا اگر صرف اے ہے تو پھیح اس کو نقصان پہنچانے میں دیے تو اس میں مکمل دیے تھے ہاں وہ اعضا جو صرف ایک ہو اس کو دو نقصان پہنچائیں تو اس میں پوری دیا تھا جیسے ناک ایک ہے پوری دیا تھا فق المافی مسن اور وہ تمام اعضا جس میں دو دو ہوں پھپی ہی مت تو ان دونوں میں یعنی دونوں کو ہاں دونوں کو نہ تو پھر اس میں پوری دیا تھے ایک کو پہنچ تو آدھا ہے اور پھر واحد منہ اور اگر دو آدھا دو آزاد ہیں دو ہیں ہر وہ آدھا جس کے دو ہیں ان میں سے اگر ایک کو نقصان پہنچ دھو تو نصف دیا ہے تو اس میں آدھا دیا مثلا ایک آدمی کے دو کان ہیں ایک کان کو مثلا نقصان پہنچائیں تو اس میں آدھا دیا تھا دو دو ہے تو آدھا دیا تو فی تمام ہی ہیں ہاں تو وفی الواحد علما ہاں جی دو اعضاء ہیں تو پھر ان میں سے ایک میں نصف دیا تھے آزا دیا تھے وہ پھر کل معافی اور ہر وہ اعضا جس میں چار ہیں اس کے چار اعضا ہیں کل اشفا نے جیسے پلکیں ہاں پلکیں جو حافظ تمام چار کے چار کو نقصان پہنچائیں تو دیاتوں تعمت ان مکمل دیا تھے یعنی سو اون پورے چار کو چار کو نقصان پہنچائیں تو ہاں اور اگر ایک کو نقصان پہنچ جائیں تو پوری دیات کا ایک چوتھائی دو کو پہنچ جائیں تو انیس سو تین کو پہنچ جائیں تو ایک تہائی پورے کو نقصان پہنچ جائیں چار کے چار کو تو پوری دیات وقل معافی اشرۃن وہ تمام اعضاء جس میں دس اعضاء ہیں جس کے دس اجزاء جیسے کلال صاحب ہی ہیں جیسے انگلیاں لے لیتے ہیں دونوں ہاتھوں کے دونوں ہاتھوں کے کل دس انگلیاں ہیں وہ لال صاحب لے جائیں دونوں پیروں کی دس انگلیاں ہیں تو اس میں پھى جمیل عائشت اگر کسی کے دس كے دس انگلیوں کو نقصان پہنچائيں کار ديں تو پھر ديتن ہے تو پھر ایک مکمل دیا دینا پڑے گا اور پھر بعض اور اگر بعض انگلیوں کو نقصان پہنچے پھوفى حسابى تو اسى حساب سے 10 دس انگلی ہیں تو ہر انگلی کا جو ہے سو اونٹ ہو گيا ساری دس اونٹ ہو گیا چونكہ دس دس سو تو اگر ایک انگلی كاٹتا ہے تو دس اونٹ دو كاٹتا ہے تو بیس ہے تو 30 اسى طرح جو ہے بڑھتا چل جائے گا وہ حک اللم تعدر ہے اور ہر وہ جس کا کوئی خاص جو ہے مقدار بیان نہیں ہوا ہے ہاں جی حفیح ارش تو اس میں تووان ہے اس نے اس کا ہاں جی ایک عادل حاکم اسلامی کے فیصلے کے مطابق تو وہ حاکم اسلامی جو ہے اس اعضاء کے لئے جس کے لیے کوئی جیسے دا آزا کوئی معین نہ ہو کچھ زخم پہنچائے لیکن اس کے لیے کوئی خاص شرط معین نہ ہو فافیقل مالا وہ تمام آزاد جس کا رہی رفیع اس میں کوئی ایک معین جو ہے دیات شرد میں معین نہیں ہوا ہو تو حافظ عاشق اس میں تاوان ہے ہاں دیات دیت تو کچھ کو کچھ دینا پڑے گا لیکن کیسے دیں بھی حکومت لادل عادل شاہ کے فیصلے کے مطابق البتہ عادل شاہ جو ہے وہ فیصلہ کیسے کریں گے ہاں جی وہ جو ہے جیسے پہلے زمانے میں تو یہ آسان تھا اس بندے کو جو ہے غلام فرش کرتے تھے غلام فرض کرنے کے بعد آئے یہ بندہ صحیح سال غلام ہو تو اس کا کتنا قیمت لگے گا اور ابھی اس زخم کے ساتھ اس کے کتنا قیمت لگے گا تو اسی حساب سے جو ہے غلام فرض تو پھر اس کو اس کی کل قیمت میں سے نسبت کر کے فیصد کے لحاظ سے اس کا دیہات معین کرنا تھا ابھی تو وہ غلام والا سلسلہ تو ہے نہیں لہٰذا غلام فرض بنا کے فرس کر کے بازار میں بیچ کے اس کی قیمت تو معلوم نہیں کر سکیں گے آج کل اس یہ فارمولہ تھا ابھی یہ فارمولہ نہیں چل پائے گا لہذا جو ہے حاکم اس کے زخم کو دیکھ کر ہاں اس کو جتنا نقصان پہنچائے اسی حساب سے وہ کوئی نہ کوئی دہیت اپنے انصاف سے معائن کرے گا اما شعر و راس علم شار بار راسر سر کا مرد خاتون ای خاتون کے سر کے بالوں کو دیہات جو ہے فائن یا بت اگر کسی اس کے بالوں کو نقصان پہنچائیں پھر اگر وہ بال پھر اوک آئے دوبارہ پھی ماہر تو اس کی مہر کے برابر اس کو دیت دینا پڑے گا کوئی لمحی امبوت اور اگر نہ اوک آ گئے ہاں جی پھحی دیت الکاملۃ الم مکمل لے دیا تھا اس کی بال کو مت نے اس سے ہاں جی اکھاڑ دیا کوئی کو ایسا نقصان پہنچایا جس کو اگر وہ نہ بال نہ اگے تو پھر پوری دیت دینا پڑے گا اگر اوکائے تو مہر کے برابر اس کو دیت دے دیں گے وہ لاجوئی نے جی اور دونوں پلکوں میں آبروؤں میں دونوں آبروؤں میں ادیت تو پوری دیت ہے ہاں آبروں میں پوری دیت ہے دونوں آوروں کو نقصان پہنچ جائے تو وہی آدھ یم ان میں سے ایک کو نقصان پہنچایا تو نصف دیت وہ اگر وہ اگ ہے کسی نے اس کو نقصان ہے اور وہ دوبارہ اگ نہ تو ایک دونوں کا پوری دیت اور ایک کا آدھا دیت وہی یم بدھ اور اگر اگ نقصان تو تھا دوبارہ اگائے تحفہ حکومت عدل تو یہاں پر بے قدل حاکم جو ہے حاکم اسلامی قاضی جس جو ہے وہ اپنے انصاف سے کوئی نہ کوئی اس دیت معن کریں گے وہ فل نے دونوں آنکھوں کو نقصان پہنچایا تو ادیت مکمل دیے تھے اور ایک آنکھ کو نقصان پہنچائے تو اسے ایک دیت ہوگا آدھا دیت ہوگا وہ فل نے دونوں ہاتھوں میں دونوں ہاتھوں کو کاٹتے مثلاً کسی کا نقصان پہنچائیں تو پھر اس میں مکمل لے دیا ادیت نے مکمل لے دیا اور پھر لہدی نے دونوں ہاتھوں میں ادیت مکمل لکھ دیا تھا اور اگر ایک کو نقصان پہنچائیں تو آدھا دیا تھا اور پھر نے دونوں پیروں کو نقصان پہنچائیں کاد دیں تو بھی ادیت مکمل لگ دیا تھا اور اگر ایک کو نقصان پہنچائے تو آدھا دیا تھا وہ پھر شفتے نے دونوں ہونٹوں کو نقصان پہنچائیں تو ادیت مکمل لکھ دیا ایک کو نقصان پہنچائیں تو آدھا نہیںت ہاں جی اور پھر اجنے نے دونوں کانوں کو نقصان پہنچائیں تو پوری دعا ایک کو نقصان پہنچ جائیں تو ایک نے آدھی اور ان سے یہ نہیں دونوں حوثیوں میں جو ہے اس کو نقصان پہنچائیں یا نکال دیں تو پھر تو مکمل ایک دیا تھا. اور پھر سر یہ علمارت اور ایک کو نقصان پہنچائے آدھی دیات اور پھر سرد یہ علم رات ہے عورت کی جو ہے پسان کو اگر نقصان پہنچائیں دونوں کو ادویت و مکمل دیا تھے بے خلاف ہے یہ رج برخلاف ملت کے پسانوں کے فینف ہیمہ کیونکہ ان دونوں میں حکومت و عادل عادل حاکم میں اسلامی کے فیصلے کے مطابق جو بھی وہ دیاد معائن کریں گے اس کو دینا پڑے گا کیونکہ یہاں وہ خاتون والے حکم نہیں ہوگا لینا فو تو کیونکہ مرد جو ہے مرد سے کوئی چیز فوت نہیں ہوتی ہے بے میں ان دونوں کو مرد کی دونوں پسانی کو نقصان پہنچانے سے فوت نہیں ہوتے معاتون کوئی معنفعات کیونکہ کسی بچے کو دور نہیں دینا ہے اس وجہ سے والا زینت نہ اس کوئی زینت منفاط نہ کو, کو خلل پہنچتا ہے اور نے کسی منفاط کو اس لیے مرد کے جو ہے سینا جو ہے خاتون جیسے نہیں وفی حلمت علمرت اور خاتون کے جو عورت کے پستانوں کے جو سیرہ ہے سے بچے کو دودھ دیتے ہیں دودھ نکلتے وہ اس کو نقصان پہنچائیں دونوں کو نقصان پہنچائیں تو پھر دیت ان مکمل دیت ایک کو نقصان پہنچائیں اسی حساب سے آدھا دیت وفی اشفار العین نے ہاں جی آنکھوں کی پلکوں میں چاروں کو نقصان پہنچائیں ادیت مکمل ہی دیتے اور پھر ہدا اگر ایک دا ہوما ان میں سے ایک کو نقصان پہنچائیں تو روپ روح دیتے پوری دیت کا ایک چوتھائی کیونکہ چار جو ہے پلکیں اس وجہ سے اور ایک چوتھائی دیت مثلاً پچیس اون اور پھر سلاد تین کو نقصان پہنچائیں تو سلاد ستوا تین جو جو پچہتر اون یعنی کل دیت کا تیسر پچہتر فیصد مان جی صلاح سے یہ تین چار تو یہ کل جیسے سو اونڈ ہے تو پچہتر اونڈ اس کو دیت میں دینا پڑے گا وہی کل اسماعین اور ہر انگلی میں ناصابل نیتیں دونوں ہاتھوں کی ہر انگلی کی دیت کیا ہے ہر انگلی کی دیت اور رجلے یا دونوں پیروں کے ہاں جی ہر انگلی کی دیت کتنا ہے عشر دیت کل دیت کا دسوں ایسا ہے یعنی ایک ایک انگلی کا ہاتھ اور پیر کا 10 10 اونٹ ہے اون میں اگر دے دیں اسی حساب سے باقی چیزوں میں سے دینا پڑے گا بھیک الز بائن اور ہر انگلی کافی ہاں ہاں جی اور انگلیوں میں بھی تین دو طرف بعض انگلیوں میں جن میں تین مفاصل ہے تین جوڑ ہیں بعض میں دو جوڑ ہیں تو فرماتے ہیں جن میں دو جوڑ ہیں ان میں سے اگر ایک جوڑ کو رکھ کر ایک جوڑ کو کاٹ دیں تو اس کا آدھا ہوگا اگر تین جوڑ والے میں جو ایک جوڑوں پر والے جوڑ سے کاٹ دیں تو ایک تہائی دیت دینا پڑے گا ایک انگلی کا اگر پورا جڑ سے کاٹ دیا تو پورا دیت دینا پڑے گا یہ فرماتے واپس کل اس بہنہ وہ انگلی فی جس میں صلاح سے تو مفاصل تین جوڑ ہے کہتے کہتے ہیں گٹھ تین ہے تین ما فاصلے تین جوڑ ہیں اس میں سے ایک میں اوپر والے سے اوپر سے کاٹا تو سر سید دیا تین اس پر ایک انگلی کا ایک تہائی دیا ایک انگلی کا دس اونٹ تو ایک تہائی جات تین تین اونٹ اور ایک اونٹ کا تہائی حصہ وہ مافیا ماپسلان ہے اور وہ انگلیاں جس میں دو نیشت، جوڑ ہیں مافسل نشت جوڑ گیشت گھٹ گیشت مافیاں جس میں دو جوڑ ہیں حفی احادیوں تو ان میں سے ایک جوڑ سے اوپر والے جوڑ سے کاٹیں تو نصف دیا تل اس با ایک انگلی کا آدھا دیا تو ایک انگلی کا دس اونٹے اس کا آدھا تو پانچ ہو جائے گا ہاں جی تو اس طرح جو ہے آپ کے مجموعی پر مختلف اعضاء دیا جو ہے بتا دیا اور کل کے درس میں جو ہے دانتوں کے بارے میں بتا دیں گے ہاں جی